اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہم نے اندازہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دو رقطوں میں جو آپ کا قیام تھا پدرام تنظیل سجدہ وہ سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر تھا سورہ سجدہ یہ جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی پہلی رگت میں پڑھا کرتے تھے مکمل سورہ نمایا شورام کی سجدہ یہ تیس بڑی بڑی آیات کا مشتمل ہے سزرا لینے والے پرانے مجید کے تقریباً تین مکمل صفحات بن جاتے ہیں تو اتنا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی پہلی دو رقطوں میں ہوتا پہلی رقط میں بھی اور دوسری رفت میں بھی اور جو ظہر کی بعد والی دو رقطیں ہیں ان کا قیام ظہر کی پہلی دو رختوں سے آدھا ہوتا ہے. یعنی تقریباً آدھی سورہ شہدا کی تجارت کے برابر ظہر کی بار والی دو رختوں میں آپ قیام فرمائے اسی طرح اکثر کی پہلی دو رختیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ظہر کی آخری دو رقط کے برابر ہوتا تھا یعنی جتنا لمبا قیام زہر کی بات والی دو رفتوں کا،, کا ہوتا تقریباً سجدہ کی کی کرنے کے برابر قیام ہوتا اور جو اثر کی بات والی دو رفتیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس سے بھی آدھا ہوتا تقریبا سات آٹھ ایسے پڑنے کے برابر اثر کی بات والی تھے یہ زہر اور اصر کی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زہر کی نماز اصلی نماز سے قدر زند ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ بات بھی پڑھ جائے کہ آخری دو رختیں جو ہیں ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے تھے پہلی دو رختوں میں بھی فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے اور بعد والی دو رقطوں میں بھی سورت فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے لہذا نماز کی تمام طرح رکعتوں میں سورت الفاتحہ پڑھیں اور فاتحہ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی صورت کچھ آیات وہ تلاوت کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریفہ ہے لیکن سورت الفاتحہ کے بعد مزید کرا کرنا کسی بھی رکعت میں چاہے وہ رکعت پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو یا چوتھی یہ فرض نہیں قیام میں تلاوت صرف اور صرف سورج الفاتحہ کی فرض ہے سورج فاطح کے بعد والی سورت کی تلاوت وہ فرض اور لازم نہیں افضل اور بہتر ہے اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد علاوہ کرنا بھول جاتا ہے فاتحہ پڑھتے ہی رکو میں چلا جاتا ہے یا جان بوجھ کر بھی اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھے اور فاطیہ کے بعد رکو اکاڑ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی خطور کوئی خرابی فساد واقع نہیں لیکن افضل اور بہتر طریقہ کار رہی ہے کہ نماز کی تمام ترقاعات میں سر قافلہ کے بعد مزید کچھ نہ کچھ علاوہ کیا جائے بالخصوص باجماعت نماز میں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ بساوقات مقتدی مسبوک ہوتا ہے بعد میں آنے والا امام صاحب قیام کا آغاز کر ہوتے ہیں اور اس کے بعد مقتدی شامل ہوتا ہے تو مقتدی کو بعد میں آنے والا جو ہے اس کو بھی کم کا کم اتنا وقت مل جائے کہ وہ سورت الفاتحہ کی پوری تلاوت کر لے جاری نفتوں میں تو اس نے فاتحہ کے بعد کچھ اور نہیں کرنا جن رفاطوں میں نماز کے اندر گراوت جاری کی جاتی ہے ان میں سرح فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنا مقتدی کو منع ہے اور جن رقتوں میں کراط جہر نہیں کی جاتی سرر کرف کراحت کی جاتی ہے اس طرح عصر کی چاروں رقطیں ہیں زبر کی چاروں رکتیں ہیں مغرب کی بعد والی ایک رکت ہے اور عشا کی بعد والی دو हैं ہیں ان میں امام بھی فاتحہ کے بعد کراحت کرے اور مقتدی بھی سورت فاتحہ کے بعد تیر کرے اب وس اوا ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب جن کے وہ اکثر کاری حافظ ہوتے ہیں ان کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے تو وہ زہر کا اثر کا مغرب کی آخری رقط میں یا عشا کی آکڑے تو رقتوں میں قیام قدرے لمبا کر دیتے ہیں تو جو مقتدی ہے وہ پیچھے سورت فاتحہ کرنے کے بعد چپ کر کے خامونی سے کھڑا رہتا ہے تو نماز کے دوران خاموشی سے کھڑے رہنا یہ درست نہیں ہے کوئی بھی صورت آتی ہے اسی کو بار بار دہراتے رہے مثلاً کلحاص یہی اگر کسی کو آتی ہے امام صاحب کوئی لمبی صورت مثال کے طور پر ول یا مثال شمسی بدھا اس طرح کی کوئی صورت مثلا وہ اثر یا زور کی نماز میں وہ فاتحہ کے بعد پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو مختلف فاتحہ مکمل کرے اس کے بعد وہ مسلسل پڑھتا رہے رکوع کرنے کا خاموش کھڑے رہنا مختلف کے لیے یہ ثابت نہیں ہے سوائے اس وقت جب وہ امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو جہر کر رہا ہو اور مقتدی اپنی صورت فاتحہ مکمل کر لے تو اس کے بعد مقتدی خاموش ہو کے کھڑا رہا لیکن جن رکتوں میں کلا سر ہوتی ہے اونچی آواز سے تلاوت نہیں ہوتی ان رقطوں میں مقتدی بھی صورت فاتحہ پڑھے فاتحہ کے بعد ربو تا کر وہ مسلسل تلاوت کرتا رہے اللہ تعالیٰ اما زن او انانظركأب جوش شما